سندین وہ شریع و مولا یار قلعہ مجدد حضرت مولانا شاخ محمد اکثر صاحب رحمت اللہ علیہ ناز شریف کے شاہ ہیں فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ سارے <سلام> سے لگے <سلام> سفینہ <سلام> ساحل سے لگے گا کبھی میرا گیتینا دیکھیں گے کبھی شاخم کا مدینہ دیکھیں گے کبھی شاخم کا مدینہ, مدینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا گینا سارے سے لگے گا کبھی میں راگنا دیکھیں گے کبھی شاپ سے مکاؤ مدینہ دیکھیں گے کبھی شاپ سے مکاؤ مدینہ موبن مومن جو بدانا شکن ہو, بھی ہوجم کا پدینہ ہو دے قدم ماج بی آلم کا پدینہ مومن جو بدانچ ہو صلی اللہ علیہ وسلم موین جو بے قدم شکل گیو ہواجیالم کا پدینا وہ تیر پدم آج دیالم کپ کا دینا کاجل سے لگے گا کبھی میرا بھی کرنا گے کبھی شاپ مدینہ گر سنت نگوی کی کرے گر سنت نگوی کی کرے پیر نکل جائے گا پھر پاس نکل جائے گا سکینا کر دن کی کرے تو پاس نکل جائے گا سکینا تو پاس نکل جائے گا پھر سکینا یہ دال دئی ماں جو منی تار جان ہے یہ تہان ندین مدینہ ہے یہ نام بدینار یہ دولت ماں جو ملی سارے جہاں کو پہلے مدینہ ہے یہ تیزان مدینہ پہ تعلی مدینہ ہے یہ تی نام بدینہ جو پل کر سدارن جو الم سے جو پل دے شاخ سدارن جو سے پہلان بوتھ میلہ پہلے ملا اس کو جو پند سرشان سدارن جو جو جو علم سے پیدا میں نبوت سے ملا تو سکینا پیسان سے ملا تا سے لگے گا کبھی میرا بھی سبینا دیکھیں گے کبھی شوق سے مت کا مدینہ جو محبت کا محبت کبھی ہدل سے جو درد محابت کا بیا تھا گل سے مومن پہ ہوا کا شو مدون مومن پہ ہوا کا, کا جو درد محبت کا بیا تھا ادل سے مومن پہ ہوا کا شو مد کو فرینا موہن کے ہوا کا شو مد کو فرینہ اے ست میرے سر کتنے بشر آپ کے سدتے اے ست میرے سر کتنے بشر آپ کے سدتے ہر شر سے ہوئے پاپ بنے مثل نگینا ہر شر سے ہوئے پاپ بنے مل نگینا ہے پت میرے سر کتنے بشل آپ کے پلتے اے ختم میرے سر کتنے بشل آپ کے پتتے ہر شر سے ہوئے پاک بنے جس نگینہ نگینا سے ہوئے پاک بنے جو تنوار محافت سے محبت کی سے ایک آگ ک دریاس لگے ہے وہ سینار اک آگ کر دریاس نا جو محبت کم سے ایک آگ قدریاس لگ گے ہے بوئی سینار آگ کا در یاد لگے ہے سب سے نیچے ہو گیا رنگ امت ہو وہ امت جو گرمت سکھائی کو آپ دکھ مینار جو کلت سے تاریخ مابین سب سے میں چڑھے ہو گیا وہ امہ جو ککر کی ظلمت سے تعلق محبہ جو کل مت آپ کبت اے بننے والا آپ کبان سالت جو متل حجرتا سنگینا جو مت لے ہجرتا ہو گینا ایسے آلہ آپ کا فان اے ایسے آلہ آپ کا فان رالت جو متلے ہوا ہوشن گینا جو گا کامل سے لگے گا کبھی میرا گیت پینا دیکھیں گے کبھی شو مکا مدینہ جو ڈوب والا سمالت کے ببر میں زلالت گمراہ نا. جو گنے والا سبالت کے, جو والا کے بر میں والا لابر میں اب رن برے ممت ہے وہ گمراہ سینا اب رن برے ممت ہے وہ گمرا سکینہ بھر والا بدالت کے بر میں, میں اب رہبر امت ہے بو گمراہ نا اب رن بر مت ہے جو کل مات سے تھا نمگ پلا ہے تو جو کے تھا نور سے سیلا نور ولا جو اے نورِ ہے سے ولا منوری سینا اے نورِ ولایت سے منور گی سینہ جو گرو کے بل ماتان لائے اے نورِ ولایت سے منور گی سینہ اے نورِ ولایت سے منور مدینہ شاشی اثر گرا اور موہن مت لگا مرد اکل کی دو بار شرط نا تے ہے دے سو ہے دے پسی اکثر کی زبار شرط نا تے محنت اکثر کی لگے گا کبھی میرا پینا دیکھیں گے کبھی سے مومن جو نب سے کبھی پائے نبی ہو تیرے کل آج لیا بن کا سکین سگے گا کبھی میرا کس پینا تھینگ ندی حضرت والا رحمت اللہ کے احادیث سے مبارکہ تشریحات کے مجموعی کا نام ہے اس میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا الک امام الحاطم عبادت سات قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تعالی اپنے عائش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن سوائے اس کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا ان میں پہلا شخص ہے امام عادل اور ایک وہ آدمی ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے اور ایک وہ جوان جو اپنے عالم شباب کو اللہ پر فدا کرتے امام عادل کی عجیب الہامی شرح عجیب القیامت سات جن کے لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میں عرش کا تایا نتیب فرمائیں گے سوائے اس, کے سوائے اس کے کوئی اور سایہ نہ ہوگا ان میں پہلا شخص امام عادل ہے آپ کہیں گے کہ اس حصے کو تم حاصل کر ہی نہیں سکتے کیونکہ امام عادل تو امام عادل کی معنی ہے سلطان بادشاہ اور امیر المومنی ہم لوگ کیسے بادشاہ بن سکتے ہیں لہذا اسلام کی حضرت فلانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ اور ملا علیہ قاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ شراہ حجیب نے ایک ایسا نقطہ بیان برمایا ہے کہ ہم سب کے سب اس وقت میں شامل ہو سکتے ہیں اور گھر کا ہر بڑا شخص اپنے گھر کا امام ہے قرآن حجیب میں باری تعلیٰ ہے جعل امام جس کی تفصیل میں حکیم علومتانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں مستفیوں کی امامت مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ کہنا ہے کہ اے اللہ ہم اپنے گھر کے تو ہیں ہی امام لیکن اگر میرے گھر والے نافرمان رہیں گے تو میں امام الباشقین رہوں گا اور اگر آپ میرے گھر والوں کو نیک مستفی اور نمازی بنا دیں تو میں امام المطفین ہوں گا تو ہر بڑا اپنے گھر میں قائم کرے جو اپنے چوٹوں پر متوین پر عل قائم کرے گا اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی اس عجیب کی شرح میں اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون میرے کو عطا فرمایا الفالا فرمائے کہ ہر انسان کے پاس دو برگ کی مملکت موجود ہے جس میں دار سلطنت بھی ہے اور صوبے بھی ہیں دل دار سلطنت ہے آنکھوں کا صوبہ کانوں کا صوبہ زبان کا صوبہ لہذا جو سر سے پیر تک اپنی دو غذ کی مملکت پر اللہ کی مرضی کے مطابق قائم کر دے یہ بھی امام عادل میں داخل ہو جائے گا دوبارہ اس عزیز کی شرح صلاح تعالیٰ نے ایک مضمون میرے قلب کو عطا فرمایا کہ ہر انسان کے پاس دو غذ کی مملکت موجود ہے جس میں دارو سلطنت بھی ہے اور صوبے بھی ہیں دل دارو سلطنت ہے آنکھوں کا صوبہ کانوں کا صوبہ زبان کا صوبہ ہے لہذا جو سر سے پیر تک اپنی دول کی منلکت پر اللہ کی مرضی کے مطابق عادل قائم کر دے یہ بھی امام عادل میں داخل ہو جائے گا عادل کیا چیز ہے عادل کو اس کے سزا سے سمجھیے کیونکہ ستوں را بھی ہر چیز اپنے سے پہنا پہچانی جاتی ہے یعنی اپوزٹ دن, دن کو پہچاننے کے لیے رات کی ضرورت ہوتی ہے ایمان کو پہچاننے کے لیے قبل ہے گرمی کو پہچاننے کے لیے سردی کی ضرورت ہے عادل کو پہچاننے کے لیے ظلم عادل کی پہچان ظلم سے ہوتی ہے ہر دو کام جو اللہ کی مرضی کے ہر وہ کام جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو ظلم ہے جو اپنی نظروں کو نافرمانی سے نہیں بچاتا یہ ظالم ہے عادل نہیں ہے جو اپنے کانوں کو نافرمانی سے نہیں بچاتا یہ ظالم ہے عادل نہیں ہے جو اپنی زبان سے نافرمانی کرتا ہے یہ ظالم ہے عادل نہیں ہے لہذا اگر چاہتے ہو کہ امام عادل کا مقام مل جائے جانی عرش کا سایہ تو اپنے جسم کی مملکت پر آزو قائم کرو کانوں پر عدل قائم کرو یعنی کانوں پر غلط نہ کرو گانا نہ سنو آنکھوں پر علو قائم کرو یعنی نامحرموں کو کسی کی بہو بیٹی اور لڑکوں کو نہ دیکھو زبان پر عدل قائم کرو یعنی جیبت سے بچو کسی کو ایگا نہ پہنچاؤ اسی طرح جالوں پر آزو قائم کرو یعنی داڑیوں کو نہ مٹاؤ اسی طرح ٹکنوں پر آگل قائم کرو یعنی پاجامہ اور لنگی ٹکنوں سے نیچے نہ لٹکاؤ خواتین بھی آگلوں قائم کریں یعنی بغیر برقع کے گھروں سے نہ نکلیں لہذا ہر شخص امام عادل ہو سکتا ہے دو کی جو زمین ہمیں ملی ہے اب اس کے امیر امام اور بادشاہ ہیں سوال لوگ کے آنکھوں کے صوبے میں بغاوت کیوں ہوئی نظری کرتے تھے کانوں کے صوبے میں بغاوت کیوں ہوئی گالوں کے صوبے میں داڑھی مڈا کیوں تم نے بغاوت ہونے دی تم نے اپنے قلب کے ہیڈ کوارٹر اور دار سلطنت سے اپنی قوت ارادیہ کی فوج سے ان صوبوں پر کیوں کرفیو نہیں لگایا لہذا جس کی دو زمین کی مملکت پر جوش و اللہ کی نافرمانی کرتا ہے لہذا جس کی دو زمین کی مملکت پر جو شخص اللہ کے نافرمانی کرتا ہے صوبوں کی بغاوت کو کنٹرول نہیں کرتا وہ امام عادل نہیں امام ظالم ہے اور جو شخص اس مملکت کو تابع الہی کر دیتا ہے قیامت کے دن ان شاء اس کو امام عادل کا مقام حاصل ہوگا امام عادل کی جو شرح اللہ نے میرے قلب کو عطا فرمائی عزیزوں کی ساری شرحیں پڑھ لیجیے سے پوچھ لیجیے پھر اب کی بات کو غور سے سنیے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اب تک کی زبان سے کیا کام لے رہا ہے ولا فخر یا اب اے اللہ کوئی فقر نہیں آپ کی رحمت کی بھیک ہے جب ہمارے طلبا یہ حدیث پڑھائیں گے اور اس تقریر کو پیش کریں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ علماء بھی وجد کریں گے کہ آج ہم پہلی دفاعی تقریر سن رہے ہیں پاک کے دوسرے جز کی شرح یعنی جو عزیز پاک کا دوسرا جز ہے ایک تو یہ امام عادل کے لیے ہے پشارت کے سائے عظیم اس کو نصیب ہوگا اور دوسرا وہ شخص جس اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوں یعنی ہر رقص اس کو فکر رہے کب میرے مولا دربار میں مجھ کو بلائیں ہم میں جاؤں اس جز کی شرح مکان کی محبت مکین سے اشد محبت کی دلیل ہے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو سایہ عطا ہوگا ان میں سے ایک ہے رجم بل بالمساجد وہ آدمی جس کا دل مسجد میں ہٹتا رہے نماز پڑھ کر آ گیا اور مارکیٹ میں دکان کے اندر بیٹھا ہے اور دل لگا ہوا ہے کہ کب دوسری اذان ہو اور اللہ کے گھر چلو اس کی شرح اللہ والوں نے یہ کی ہے کہ جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے یعنی جس کو اللہ کے گھر سے اتنا پیار ہے تو اس کو خود اللہ سے کتنا پیار ہوگا ایک تاجر نے کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دکان میں ہوں اور دل مسجد میں ہو تو حضرت حکیم علامت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ایسے ہی ممکن ہے جیسے اس وقت جیسے اس وقت ہے کہ تم مسجد میں ہوتے ہو اور دل دکان میں ہوتا ہے ابھی دکان اور تجارت کی محبت غالب ہے تو جس دن مسجد میں ہوتا ہے اور دل دکان میں اٹکا है ہے جب اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہو جائے گی تو جس دن دکان میں ہوگا اور دل مسجد میں ہوگا جس کی محبت غالب ہوتی ہے پھر اسی کی یاد غالب ہو جاتی ہے پھر دل میں بھی اللہ کا دھیان رہے گا اور زبان سے بھی بات بات میں اللہ کا نام لوگے تاجر کو مال بھیجنا ہے کہو گے کہ انشاءاللہ کل بھیج دوں گا کوئی خوشی آئے گی تو کہو گے الحمدللہ اے اللہ آپ کا احسان ہے شکر ہے کبھی سبحان اللہ کبھی ماشاء اللہ بات بات میں ان کا نام لوگے ان سے ملنے کو بہانا چاہیے اور نماز کے لیے پانچ وقت اللہ تعالی کا مسجد میں بلانا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کسی کی ماں کہے بیٹا مجھے دن میں پانچ بار اپنا چہرہ دکھا جایا کرو تو بیٹا کہتا ہے کہ میری ماں مجھ سے تو بہت پیار کرتی ہے تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کا پیار نہیں ہے کہ پانچوں وقت ہمیں بلاتے ہیں اور اعلان کراتے ہیں جس کا जिसका خانہ ترجمہ کرتا ہوں کہ اے میرے मेरे جلدی جلدی وضو کر کے تیار ہو جاؤ مولانا کریم اپنے غلاموں کو یاد فرما رہے ہیں اور جو غالم حضان سن کر بھی مسجد کی طرف نہ جائے تو سمجھ لو کہ وہ کتنا محروم ہے کہ اتنا بڑا مالک بلا رہا ہے پھر بھی نہیں جاتا یہ جس دنیا سے لپٹا ہوا ہے اور جس کی محبت میں یہ مسجد نہیں جا رہا ہے وہ دنیا ایک دن اس کو خود لات مار کر قبر میں دھکیل دے گی اس دن پتہ چلے گا کہ جس پر ہم مر رہے تھے وہ کام نہ آئے اگر اللہ پر مرتے تو اللہ زمین کے نیچے بھی ساتھ دیتا ہے قیامت کے دن بھی ساتھ دے گا جنت میں بھی ساتھ دے گا ایسے مالک کو خوش نہ کرنا اس سے بڑھ کر نادانی اور بے وفائی اور احسان فراموشی کیا ہو سکتی ہے جس طرح یہ مردوں کے لیے حدیث مبارک میں ہے تو ظاہر ہے عورتیں تو مسجد نہیں جاتی لیکن عورتوں کے یہی ہے کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد ان کو دوسری نماز کی فکر اور انتظار رہنا یہ بھی وہی ہے اور وہ معلوموں مسا دیں اللہ تعالی وہ بھی ادر میں برابر کی شریک رہیں گی فضیلت میں برابر کی شریک رہیں گی نماز میں سستی نہ کیا کریں جیسے ہی اذان ہو بلکہ اذان کا انتظار رہے یہ شائے عرش عظیم لانے کا انشاءاللہ ذریعہ ہو جائے گا یہ عورت نے ایک نماز پڑھی اب دوسری نماز کا انتظار ہے کب اردان ہو میں اللہ کے حضور حاضر ہوں میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نماز تو میراج ہے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے آپ کا ارشاد ہے نماز میرا مومن کی معراج ہے لیکن سجدہ جو ہے وہ میراج المیراج ہے جب آدمی سجے میں جاتا ہے تو سب سے زیادہ قرب اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کا اسے سجدے میں نصیب ہوتا پھر احتیاطی اور, اور جستجو رکھی اس ایک نماز پڑھنے کے بعد نماز کا شوق اور انتظار اور جستجو رہے رہنا یہی یہ بھی البم اور لفن فلمس ہے انشاءاللہ اور اس پر بھی سارے شہری عورتیں بھی محروم نہیں رہیں انشاءاللہ شاء اللہ جمعہ جمعے کی سنتوں کا اہتمام کی تکرار کرنی ہے کہ جمعے کے دن جو ہے ایک تو تروز شریف کی بہت فضیلت ہے جس سے وہ سکے اپنے شہر سے اجازت لے کے ذر شریف کی کثرت کریں باغی لوگوں نے پوچھ بھی لیا وہ بتا چکا ہوں بار بار بتانے کے سوال نہ کیا جائے جتنا بتا دیا اس کی اتنا اہتمام کر لیں انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ کافی ہوگا ضرور شریف کی کسرت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاک فرمائے جلنے کے دن ضرور شریف پر کب کیا کرو مجھ پر اور ضرور شریف کے فضائل تو بے شمال ہیں سب سے بڑی تو یہ کہ اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے اللہ کا پرخ حاصل ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پرخ کا جو یہ طریض ہے علامت ہے ضرور شریف کا پڑھنا اور دروش شریف جب پڑھے تو خوب ذوق و شوق کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور یہ تصور کرنا چاہیے کہ جب ہم تروشریف بھیج رہے ہیں تو یہ تصور کرنا چاہیے کہ روزہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور جو دروشریف پڑ رہے ہیں اس جو, جو رحمت کی چیچیں جو رحمت کی بارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ تص کر ہو جائے گی تو اس کی کچھ چیچیں ہم پر بھی آپ اور دوسرے یہ کہ شریف کے بہت سے فضائل ہاتھ سے ثابت ہیں ایک طرفہ ترو شریف جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس آفت فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے دس گناہ پاک بھگوانتی تھی اور دس درجے کو کر دیتے ہیں اور بھی بہت سے فضائل ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللّہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب قطرت سے دروز شریف بھیجا جائے تو بس ہے اور ہمارے حضرت یہ فرما دیتے ہیں کہ دروز شریف سارے نہیں دروز شریف کو عمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود بھی یعنی اپنے نبی پر ہر وقت درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں یہ وہ عمل اللہ تعالیٰ جو عمل فرما رہے ہیں اس عمل میں بندے کی شرکت ہو جاتی ہے یہ بہت بڑا عمل ہے ضرور شریف اور عاضی میں شان کی عبادت ہے اس کو خوب ذوق و شوق کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور مردوں کے لیے جمعے کی نماز کا جو اہتمام ہے اس کے لیے جمعے کے دن اپنے غیر ضروری بالوں کی صفائی کرنا اور تاڑھی کو سنت کے مطابق مدعین کرنا اور موچوں کو کر بالکل باریک کر لینا سر کے بالوں کو بالکل برابر تراشنا یا مٹانا اور ناپن کا ناخن کا کر لینا ہاتھ پیر دونوں کے ناخن اور اس کے علاوہ جو جمعے کے دن کے شہم مردوں کے لیے اور بھی ہیں وہ یہ کہ غسل کرنا اور مسجد جو ہے جلد جانا اور مسجد پیدل جانا اور امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا اور خطبے کو غور سے سننا اور کوئی لغ کام نہ کرنا فضول کام جیسے چٹائی کو گیڑنے لگے اگر در دیکھیں جمعے کے خطبے کے وقت کو بتاتا رہتا ہوں کہ جمعے کے خطبے کے وقت کسی سے کسی قسم کا کلام بھی جائز نہیں کہ فرد ہے امام فلاں فلاں ولا کلام کہ امام جب جمعے کے خطبے کے لیے اپنے اجرے سے نکل جائے اس کے بعد ہر قسم کا کلام اور نماز وغیرہ سب منع ہے اور حتیٰ کہ اگر کوئی بچہ شرارت کر رہا ہو تو اس کو بھی شرارت کرنے سے روکنا بھی منع ہے اپنی خطے کی طرف دھیان رکھیں یہ سب باتیں اس پہ بڑی فضیلت بھی ہے چھ اعمال جو میں نے بتائے کہ ہر قدم پر ایک سال کے نفل لوگ ہیں اور ایک سال کے نفل کا ثواب دیتا ہے علی سے پاک میں اور باقی پنڈو لگانا اور اس کو اعتماد سے کرنا یہ تو عموم سنتیں ہیں اور تیل کا لگا کر بالوں کو اچھے طریقے سے رکھنا اور اچھا لباس پہننا جو میسر ہو یہ سب چنہیں کی سنتیں ہیں اور اعمال بھی ہیں جیسے سورہ کا پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے جن میں کے بھی اور جس سے نہ پڑھی جا سکے وہ چند آتے پڑھ لیں نیت رکھے کہ ہم اگر تحفل ہوتا تو ہم پڑھتے ہیں ان شاء اللہ نیت پہ بھی اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے تو بس یہ تو ہے اللہ تعالیٰ من کی تو ہم نے رکھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ